اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے اور ہم نے ان کی یہ گنت نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور آمان والوں کا آمان بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو, کو کوئی شک نہ رہے اور دل کے روگی مریض اور کافر کہیں اس اچنبھے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے انہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی ناؤ جانتا اور وہ تو ناؤ مگر آدمی کے لیے نسو